ذل بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو قتلتم نفسا فادارهتم فيها والله مخرج ما كنتم تطمنون فقلنا اضربوه ببعضها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 اللهم صلی على وسلیدین آجan و مولانا محمد و علیہ سیدینا و محمد و سيدنا سیدین محمد مبارک آلیم والصلاة والسلام علی که یا سیدی یا رسول اللہ و علیہ آلی که یا سیدی یا حبیب اللہ والسلام علی که یا سیدی خاتم النبیجین يا معزز و مکرم سامعین السلام حاضر مہانہ درس قرآن مجید فرقان حمید بقرہ شریف کی آیت نمبر 71 تک جناب نے سنا کیا آج انشاء اللہ تعالی سورہ بقرہ شریف پہلے سے سے آیت نمبر بہتر جو ہے اس سے آج کے درسے قرآن مجید فوقان حمید کا آغاز کرتے ہیں پچھلی آیات بح کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کے ایک گروہ تذکرہ فرمایا اور بنی اسرائیل کے اس آمیر نامی شخص کا ذکر کیا جس نے چچا زاد بھائی کو وراثت کی لالچ میں قتل کر دیا تھا اور قتل کر کے دوسری بستی کے قریب جا کر اس کو پھینک دیا تاکہ اس کا قتل میرے زمانہ لگے تو اب وہ بستی والے جب انہوں نے وہ دیکھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں بارغامیاز کی کہ کوئی ایسی صورت نکالیں جس سے ہمیں قاتل کا پتہ چل جائے اور جس نے قتل کیا تھا وہی مدعی بنا اسی نے جا کر تو دعویٰ کر دیا کہ میرے چچا زاد بھائی کو کس نے قتل کیا اب اس کے بعد ان کو حکم ہوا کہ تم گائے ذبہ کرو اب گائے کا ذکر مطلع اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا تھا نہ استعمال کر کے اس طرف اشارہ کیا بھی کوئی بھی گائے دبا کرو اور اس کے گوشت کا ٹکڑا مختول کے ساتھ لگاؤ تو وہ اٹھ کر بتائے گا کہ مجھے کس نے قتل کیا زندہ بھی ہو جائے گا اور بتائے گا بھی اب انہوں نے آگے جو تفصیلیں شروع کیں کہ گائے کیسی ہو رنگ کیسا ہو عمر کیا ہو فلا تو اللہ تبارکہ تعالیٰ نے بھی پھر کافی ساری قیدے لگا دیں اب یہ سارا کچھ بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی سورہ بکرہ شریف کی آیت نمبر بہتر کے اندر فرماتا ہے کہ واحد قتل تم نفسن فدا تم اور جب تم نے ایک خون کیا یعنی ایک شخص کو قتل کیا تو ایک دوسرے پر اس کی تہمت ڈالنے لگے وہ اللہ مخر جمہ کم اور اللہ کو ظاہر کرنا تھا جو تم چھپاتے تھے فق الب ربوح باغا اب وہ ظاہر کیسے کیا اللہ تبارک و تعالی نے فرماتا ہے کہ تو ہم نے فرمایا کہ اس مقتول کو اس گائے کا ایک ٹکڑا معروف یعنی گوشت کا ایک ٹکڑا جدا کر کے تو اس کے ساتھ لگاؤ تو وہ زندہ ہو کر بتا دے گا اب ایسا ہی کیا گیا بن اسرائیل نے گائے دھبا کر کے اس کے کسی عضو سے مردہ کو جب وہ ٹکڑا گوشت کا لگایا تو وہ بحکم لائی زندہ ہوا اور اس کے حلت سے خون کے فوارے جاری تھے اس نے اپنے چچا زاد بھائی کو بتایا کہ اس نے مجھے قتل کیا اب اس کو بھی قرار کرنا پڑا کیونکہ جب مقتول خود ہی کہہ رہا ہے کہ اس نے مجھے قتل کیا تو بھاگنے کی تو صورت ہی کوئی نہیں تھی اب اس سے ایک مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اب قصاص کے اندر بدلے کے اندر اس کے قتل کا بھی حکم جاری فرمایا اس نے کیونکہ اس کو قتل کیا ہے اور وراثت کی وجہ سے قتل کیا ہے تو لہذا بدلے میں اس کو قتل کیا جائے اور وہاں سے ایک شرعی مسئلہ جو قیامت تک جاری و ساری رہے گا وہ یہ کہ قاتل جو ہے نا مقتول کی وراثت سے محروم ہوتا ہے قاتل مقتول کی وراثت سے محروم ہوتا ہے یعنی کیا مطلب کہ اب اس نے جب اپنے چچا زاد کو قتل کیا نا تو جو اس کے حصے میں وراثت آتی تھی تو حضرت مرسا علیہ السلام نے محکمہ الہی حکم جاری فرما دیا کہ اس کو وراثت سے حصہ نہ دیا جائے اس کے قتل کرنے کی وجہ سے تو وہاں سے ایک شرعی مسئلہ جو ہماری شریعت کے اندر بھی کہ ہم تک ایسا ہی رہے گا کہ اگر کوئی کسی کو وراثت کے لالچ میں کسی ایسے رشتہ دار کو قتل کرتا ہے جس کی وراثت اس کو ملنی ہے تو شریعت متحرہ بھی یہی حکم کرتی ہے کہ وہ جو قاتل ہے نا اس کو اگر مقتول کے وہ معاف بھی کر دیں در کو در بھی کر دیں تو پھر بھی وہ اس کی وراثت جو ہے نا وہ نہیں لے سکتا سمجھ آ رہی ہے بات کی مقتول کی وراثت یعنی ایسے ہو سکتا ہے نا بھائی بھائی کو مثلا قتل کر دیتا ہے اور بیٹا اب ہو بھی رہا ہے یہ ہمارے علاقے میں دو تین واقعات ایسے ہو چکے ہیں بیٹا باپ کو قتل کر دیتا ہے اب ذریعہ بات ہے باپ کی وراثت بیٹے کو ملتی ہے نا لیکن اگر بیٹا باپ کو قتل کر دیتا ہے اور قانون بھی ایسا ہو کہ بدلہ نہ لے تو کم از کم یہ ضرور ہے شرعی مسئلہ یہ ہے کہ وہ باپ کی وراثت کا مستحق نہیں رہتا یہ شرعی مسئلہ ہے اور یہ اس وقت سے چلا آ رہا ہے اچھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ کرا لکھا یو گل لاہل ویوری کم آیا ہی اللہ یوں ہی مردے جلائے گا اور اپنی نشانیاں دکھاتا ہے کہ کہیں تمہیں, عقل ہو کہیں تمہیں عقل ہو اور تم سمجھو کہ بے شک اللہ تعالیٰ مردے زندہ کرنے پر قادر ہے اور روز جزا مردوں کو زندہ کرنا اور حساب لینا حق ہے کیونکہ وہ بنی اسرائیل کی آپ نے پیچھے عجیب و غریب قسم کی وہ قوم تھی اس کے مختلف قبائل کچھ اچھے بھی تھے جو ایمان لے آئے تھے لیکن اکثر جو ہے وہ ایسے ہٹ دھرم تھے کہ جیسے وہ مچھلی کا شکار دیکھ لے انہوں نے کیسے ہلے پہنے سے مطلب نالیاں بنا لینی ادھر کھالے بنا لینے جی تو ان کے اندر پھر مچھلیاں چلی جانی پھر اگلے دن شکار کرنا یعنی عجیب و غریب قسم کی سارا کچھ قوم تھی تو ان کا یعنی ایسے تھا کہ جیسا ان کا مرنے کے بعد اٹھنے پر ایمان ہی کوئی نہیں <تصفح> یعنی گناہ وہ ایسی دلیری سے کرتے تھے نا اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک ذات سمجھانا یہ چاہتی ہے اپنے بندوں کو کہ تم گناہ تو ایسے بے دڑک ہو کے کرتے ہو کہ بس جیسے تم نے اسی دنیا میں ہی رہنا ہے اور جب تم مرو گے تو تمہیں نہ مرنے کے بعد عذاب ہوگا اور نہ تمہیں پھر زندہ کر کے حساب لیا جائے گا تم تو اس انداز میں گناہ کرتے ہو تو اللہ تبارک کا تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو گائے کے گوشت کا ٹکڑا جو تم نے اس کو لگایا اور پوری قوم اکٹھی ہے پوری قوم دیکھ رہی ہے تو گائے کا گوشت جو تم نے لگایا تو اب وہ گائے کے گوشت نے تو نہیں زندہ کیا زندہ تو اللہ تعالی نے کیا نا اللہ دوبارہ کا فرماتا ہے کہ جب ایک مرا ہوا شخص گائے کا گوشت میرے حکم پر لگانے سے زندہ ہو رہا ہے تو جب تم مر جاؤ گے تو تمہاری زندگی کا حساب لینے کے لیے میں تمہیں زندہ نہیں کر سکتا یہ <سؤال> <سؤال> تو ایک گائے کے گوشت کا ٹکڑا ہے وہ اس کو لگا تو وہ اٹھ کر بیٹھ گیا حالانکہ اب بظاہر سبب اب وہ وہی گوشت کا ٹکڑا ہی بن رہا ہے اور نہ وہ ویسے بھی اللہ تعالیٰ زندہ کر لیتا اور وہ قادر مطلق ہے تو وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک یعنی یوں سمجھے کہ اپنی الوحیت کو عام چیزوں سے ممتاز کرنے کے لیے نا ایسے ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے واقعات رونما فرمائے ہیں اس میں میں تھوڑی سی بات کرتا چلوں یعنی الہ وہ نہیں ہوتا الہ اس کو نہیں کہتے جو مردے زندہ کرے یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے واقعات حضرت کا علیہ السلام چھو کرتے ہیں تو مردہ کھڑا ہو جاتا ہے مٹی کی مورتی بناتے ہیں تو اس میں پھونک ڈونک مارتے ہیں فیان فوقوفی فی الحمد للہ اس میں پھونک مارتے ہیں تو وہ پرندہ بن جاتا ہے نا پرانے باغ میں تو اب اگر خدا اس کو معبود اور الہا اس کو کہو جو مردے زندہ کرے تو حضرت علیہ السلام کیا معبود بنیں گے بولے نا الہ بنیں گے نہیں بنیں گے اسی طرح اب وہ گائے کا جو ٹکڑا لگایا تو کیا گائے کے گوشت کا ٹکڑا وہ معبود ہے یہ جو بد مذہب لوگ ہیں نا گستاخ لوگ ہیں جو کہتے ہیں جی اللہ تو وہ ہوتا ہے جو مردے زندہ کرے یہ تم نے نبیوں کے ساتھ لگا لیا تم نے ولیوں کے ساتھ لگا لیا جی حوصلہ اعظم نے مرغی زندہ کر دی عیسا جی اسلام نے فلاں تو ہم ان کو کہتے ہیں بے مانو الوحیت کا مدار اس چیز پر ہے ہی نہیں الوحیت کا مدار ان چیزوں پر نہیں ہے شفا دینا مردے زندہ کرنا دور سے سننا دور سے دیکھنا یہ الوحیت کا معیار نہیں یہ تو اللہ تعالی نے مخلوق کو بھی عطا فرمائی صفتیں <تصفح> الہ الہ جس کو کہتے ہیں نا وہ ایک ایسی خاص صفت ہے جو مخلوق میں نہیں ہو سکتی وہ صرف خالق میں ہی ہو سکتی ہے اور میں پھر بتاتا ہوں کون سی ہے ادھر میں نے موضوع بھی بیان کیا تھا لیکن دو تین سال ہو گیا شاید آپ کو یاد نہ ہو اور یہ بڑا اہم مسئلہ ہے یہ گستاف لوگ سب پھنسا لیتے ہیں نا دیکھو جی مرد زندہ کرنا یہ تو رب کا کام ہے بیماروں کو شفا دینا یہ تو اللہ تعالی کا کام ہے اور تم ولیو نبیوں کے لیے ثابت کر لیتے ہو تم نے مشرے کو شرک کرتے ہو دور سے سننا یہ تو اللہ تعالی کی صفت ہے دور سے دیکھنا یہ تو اللہ تعالیٰ کی سفت ہے اور تم نے تو یہ ولیو نبیوں کے لیے بھی ثابت کر رکھا ہے ہم کہتے ہیں بھائی مانو یہ تو خود اللہ تعالیٰ نے ثابت کیا ہے ہم کیوں نہ کریں توجہ نہیں کی تم دور سے سننا دیکھنا نبیوں ولیوں پر اعتراض کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ و تعالیٰ نے تو یہ طاقت تارا کو بھی عطا فرمائی ہوئی ہے نہیں فرمائی قرآن پاک میں فرمایا نے حضرت سلیمان پیغمبر جب تین میل زمین سے اونچا ان کا تخت آ رہا ہے تو قالت نمل تم رسا کہ میں داخل ہو جاؤ کہیں ایسا نہ ہو سلیمان پہ کچل دے اب بتاؤ چمٹی خدا ہے تین میل دور سے دیکھ رہی ہے اب چمٹی کو ہم الہ مانے تو یہ کام دور سے دیکھنے کا کام تو چمٹی کر رہی ہے اور دور سے اگر سننے والا اللہ وہ ہوتا ہے جو دور سے سنے خدا اس کو کہتے ہیں جو دور سے سنے یہ کلمے کا ترجمہ بھی کر رہے ہیں آج کل بھائی ماں لا اللہ نہیں ہے کوئی دور سے سننے والا ا اللہ مگر اللہ لا اللہ نہیں ہے کوئی دور سے دیکھنے والا الاح مگر اللہ لا اللہ نہیں ہے کوئی شفا دینے والا اہ مگر, مگر اللہ لا اللہ نہیں ہے کوئی مردہ زندہ کرنے والا اللّہ ہو مگر اللہ یہ کل میں کمانا گستاخ بائمان آج کل کر رہے ہیں کتابیں چھاپ رہی ہیں پمفلٹ چھاپ،, چھاپ کا وہ مسلمانوں کو گمراہ اور بد دین کر رہے ہیں میں کہتا ہوں کہ اگر انہی چیزوں پر الحیت کا مدار مانے تو کتنے الہ بن جائیں گے بھائی چمٹی کو بھی پھر الہ ماننا پڑے گا سلیمان علیہ السلام تین میل اونچے ہیں زمین سے تو قرآن کہتا ہے فتح بسم باحکم قولحا چمٹی نے جب یہ بات کی نا چمٹیوں سے کہ اپنے اپنی, اپنی سوراخوں میں چلی جاؤ تو فتح تین میل دور سے سلیمان پیغمبر اس کی بات سن کر تبسم فرما رہے چارے بارے میں کیا کہہ رہی ہے اب بتاؤ یار آج تک کسی نے ماننا پڑے گا بے؟ یہ کیسا بہمان مذہب ہے یعنی جس سے شرک کا فصو دوسروں پر لگاتے اور جو اپنے بیٹھے ہیں جو ندریا اپنا بیٹھے ہزاروں خدا خود مانے بیٹھے ہیں ہزاروں خدا خود بنائے بیٹھے ہیں ایسے لوگ بہ ماں جو شرک شرک شرکی آل سنت پر لگاتے ہیں شفا شفا جو دے وہ خدا ہے بھائی یہ کیا کہہ رہے ہو تم حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی نظر چلی گئی جب بھائی گئے حضرت یوسف علیہ السلام مصر میں شاہی تخت پر بیٹھے پہچان لیا اب باپ کا پوچھا کہ والد صاحب کا کیا حال ہے اور انہوں نے کہا جی وہ تو تمہاری جدائی میں آنکھیں کھو بیٹھے ہیں ان کی تو نظر ختم ہو گئی اب کیا, کیا فرماتے کیا ہیں نبی ہیں حالانکہ نبی حضرت یوسف علیہ السلام کیا ہے تو حق تو یہ بنتا تھا بھی جب نظر کی بات سنی تھی نا باپ کی نظر میری جدائی میں ختم ہو گئی ہے فوراً دعا کرتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے ہر نبی مستجاب الدعوات ہوتا ہے اس کی دعا فوراً قبول ہوتی ہے تو, تو فوراً دعا کرتے یار میرے باپ کی نظر میری جدائی میں ختم ہو چکی ہے تو مہربانی فرما میرے باپ کی نظر واپس لوٹا دے ایسے ہی ہے نا نبی. اچھا میں تو کہتا ہوں حضرت یوسف علیہ السلام کیا دعا کرتے حضرت یعقوب علیہ السلام باپ پاپ نبی نہیں ہے <laughs> توجہ تو نہیں کی اچھا انہوں نے بھی دعا نہیں کی وہ کہتے ہیں کہ ایسا کرو ادو بے قمی سا عَلَى ہو اللہ وج ہے اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ کا نام ہی کوئی نہیں اس آیت میں اب میں ترجمہ سناتا ہوں آپ کو پھر سمجھ آئے گا حضرت یوسف علیہ السلام بھائیوں کو فرماتے ہیں کہ الحبو بے یہ میری کمیس لے جاؤ میرا کرتا لے جاؤ اور کیا کرو اپنا الحبو بے قمیص الا وز ہے ابھی میرے والد صاحب کے چہرے پر یہ میرا کرتا رکھ دینا یا تو یہ بھی نہیں کہا اللہ تعالیٰ نظر واپس کر دے گا فرمایا یا تو نظر واپس آ جائے گی آلہ نظر آلہ درمیان, آلہ درمیان آلہ میں بتاؤ اللہ تعالیٰ کا نام یہ اللہ تعالیٰ اپنے پاکوں سے کی اس لیے اس نے کروایا تاکہ پتا چلے کہ الوہیت کا مدار ان باتوں پر نہیں ہے یہ تو جو میرے پاک بندے ہیں ان کے کرتے بھی کام کر لیتے ہیں شباہ والا تو بھی نائی کو واپس لانا ہے، یہ تو ان کے کرتے کام کر جاتے ہیں کیا خیال ہے مسک علیم کا بتایا ہوا گائے کے گوشت کا ٹکڑا مردے کو زندہ کر رہا ہے اب اگر الوہیت اور الحا اس کو کہو کہ جو زندہ مردے زندہ کرے اور جنابے والا اندھوں کو آنکھیں دے اور جناب دور سے سنے دور سے دیکھے شفا دے تو کتنے خدا ماننے پڑیں گے اس کا مطلب ہے کا مدار ان باتوں پر نہیں ہے مسئلہ ذرا مشکل ہے اور کرنا الوحیت کو مدار کس بات پر ہے کس کو الہ کہتے ہیں الہ جو الہ الوحیت ہے نا اس کا مدار کسی ایسی صفت پر رکھیں جو مخلوق میں نہ پائی جائے جو مخلوق میں دور سے سننا تو مخلوق میں پایا جا رہا ہے سلیمان پیغمبر نہیں سن رہے دور سے دیکھنا تو چمٹی دیکھ رہی ہے نہیں سمجھ آ رہی شفا دینا وہ تو حضرت یوسف علیہ السلام کا کُرتا بھی شفا دے رہا ہے مردے زندہ کرنا وہ تو قرآن پاک ابھی آپ نے آتے سنی وہ تو گائے کے گوشت کا ٹکڑا بھی مردے کو زندہ کر رہا ہے اور مٹی کی مورتی کو جاندار پرندہ بنانا یہ تو عیشا علیہ السلام کی پھونک بنا رہی ہے ایسے نہیں ہے یار کہ سو رہے ہو بول نہیں رہے آپ کی ایسے لوگوں سے برادری تو نہیں ہے جن کے میں جن کے متعلق باتیں کر رہا ہوں جن <laughs> کو لینا دینا میرا خیال شکا ہے مجھے اب الوہیت کا مدار کس چیز پر ہے الہ کسے کہتے ہیں اللہ اکبر الہ کہتے ہیں اللہ اس سمد جو لفظ ہے نا سوادی دال یہ صفت ہے یہ ایسی صفت ہے جو مخلوق میں نہیں ہو سکتی یہ صرف خالق میں ہو سکتی ہے اس کا معنی کیا ہے اللہ بے نیاز ہے وہ خدا وہ ہے الہ وہ ہے جی محمود وہ ہے جو بے نیاز ہے جو نیاز مند ہو وہ الہ نہیں ہو سکتا اور جو الہ ہے وہ نیاز مند نہیں ہو سکتا ساری دنیا محتاج ہے چاہے وہ نبی ہو رسول ہو وہ صحابہ ہو فرشے ہو جین ہو ملک کا کچھ بھی ہو سب کے سب محتاج ہے اللہ وہ ہے جو اللہ و سمد ہے وہ بے نیاز ہے اب بتاؤ کوئی کائنات میں ایسی چیز دکھاؤ میں کہتا ہوں شفا دینے والا وہ تو کرتا بھی ہے وہ کا دور سے سننے والے سلیمان پیغمبر ہیں دور سے دیکھنے والی وہ تو بھی ہے وہ شفا دینے والی حضرت کوڑوں پر ہاتھ پھیرتے ہیں قرآن کے تیسرے بارے میں تو کوڑوں کا کوڑ ختم ہو جاتا ہے ایسی ہے مردہ زندہ کرنا یہ تو گائے کے گوشت کا ٹکڑا بھی مردہ زندہ کر رہا ہے لیکن بے نیازی والی صفت بتاؤ کسی میں ہو یہ کام تو مخلوق بھی مخلوق سے اللہ تعالیٰ نے کرائے کہ نہیں کرائے کرائے نا بے شک حقیقی شفا دینے والے رب کی ذات ہے <سلام> حقیقی مرد زندہ کیونکہ جو, جو جیسا بھی کرتا ہے تو طاقت تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے نا اختیار تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے نا لیکن یہ چیزیں جو ہے نا ان پر الوحیت کا مدار کر لینا کہ الہ وہی وہ ہوتا ہے بس شفا دے تو پھر تو پتنی کتنے اللہ ماننے پڑ جائیں گے کتنے خدا ماننے پڑ جائیں گے الہ اس کو کہتے ہیں جو کسی کا محتاج یہ صفت ہے تو سمجھ آئی بات صاحب <سلام> نہیں بول نہیں رہے آپ اب پڑھتے ہو لا اب دیکھو بتوں کی نفی کیوں ہو رہی ہے بت محتاج ہیں بنانے والوں کے ایسے ہے کہ نہیں یار لا الاح میں جو نفی ہو رہی ہے نا بتوں کی تو یہ ان بتوں کی ہے جو ایسے خدا جن کو بنایا کافروں نے مشرقوں نے مشرقین نے خود گھر ان کو مٹی سے بنایا مختلف چیز لکڑی سے پتھروں سے ان مورتوں کو بنایا تو جب ان کو بنایا تو وہ تو الہ بن نہیں سکتے کیونکہ وہ تو بننے میں محتاج ہے توجہ نہیں کی وہ تو نیاز مند ہے محتاج ہے بننے کے بھائی سچا الہ وہی ہے جو بنائے اس کو کوئی نہ بنائے خود مخلوق کو بنائے اس کو اللہ, اللہ وہ الہ ہے وہ معبود ہے اور یہ ایسی سفر ہے جو آپ مخلوق میں نہیں دکھا سکتے کوئی مخلوق کا بیچ نہیں بتا سکتے جو محتاج نہ ہو اللہ تعالیٰ کی محتاج نہ ہو بات سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی اللہ تو بات چلی تھی لا اللہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایمن اسرائیل سب کو خطاب ہے کیا مت آنے والوں کو کہ یہ جو تم بے دھڑک گناہ کرتے ہو نا اور تم یہ سوچتے ہو کہ مرنا بھی کوئی نہیں اور حساب کتاب بھی نہیں ہونا جو صبح سے شام شام سے صبح تک جو کر رہے ہیں یہ ہمیں پوچھ پاس کوئی نہیں ہونی کسی نے کوئی نہیں پوچھنا جیسے یہ دیکھو ہندووں کا کیا مذہب ہے وہ مردے کو کیا کرتے ہیں جلا دیتے ہیں اب کس نظریے سے جلاتے ہیں وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کہاں اس کو زندہ کرنا ہے ہم نے تو اس کو جلا دیا ہڈیاں بھی راک ہو گئی سب کچھ ختم ہو گیا پھر پانی میں اس کو ڈال دیتے ہیں اب اللہ تعالیٰ کہاں سے بنائے گا یہ دیکھو نا کافر کی یہی تو بے وقوفی ہے اور کم عقلی ہے کہ اس کو یہ نہیں پتا کہ جب کچھ نہیں تھا تو اس نے یہ اربوں کے حساب بنا دیے انسان تھا ہی نہیں تو اس نے بنا دیے ہیں جی اور پہلا انسان حضرت آدم علیہ السلام بنایا اللہ تعالیٰ نے نہیں بنایا مومن اور کافر کے عقل میں یہی فرق ہے کہ اس کو یہ بے وقوف کو نہیں پتا حالانکہ اللہ تعالی فقران پاک میں اللہ تعالی فرماتا ہے وہ ہوا احوان یہ جو دوبارہ زندہ کرنا ہے نا اللہ تعالی فرماتا ہے وہ ہوا احوان یہ تو بہت آسان ہے یہ تو بہت آسان ہے میں تو انسان نہیں تھے تو میں نے بنا دیے تو دوبارہ میرے لیے ان کو تخلیق کرنا پیدا کرنا یہ کون سا مشکل کام ہے بھائی میں تو آج آ کر قدیر ہوں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ گوشت کا ٹکڑا جو انہوں نے لگایا اور مردہ زندہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس طرف توجہ دلائی کہ ایسے بے دھڑک گناہوں میں نہ پڑ جاؤ بغاوت نہ کرو اللہ تعالیٰ ایسے ہی مردوں کو زندہ کرے گا جیسے یہ زندہ ہو کر بتا رہا ہے نا کہ یہ میرا قاتل ہے رمایا یہ جب تم زندہ ہوگے قبروں سے نکلو گے زندہ ہوگے تو تمہارے یہ آزاد جیسے وہ بول رہا ہے کہ مجھے اس سچا زاد نے قتل کیا تمہارے ہاتھ پاؤں زبان آنکھ کان دل دماغ یہ سب بولیں گے دماغ بول کر کہ رب اللہ علام نے میرے, میرے ساتھ اس نے یہ فلاں بغیر تھی سوچی تھی فلاں بنا کے متعلق اس نے سوچا تھا ہاتھ کہیں گے اس نے یہ کیا تھا پاؤں کہیں گے ہمارے ساتھ یہ چل کر گیا تھا کہے گی ہمارے ساتھ یا رب العالمین نے اس نے یہ گناہ دیکھا زبان کہے گی اس نے یہ بکواس ہم کان کہیں گے ہم سے اس نے گانا باجا ساتھ سنا یہ گناہوں میں مبتلا رہا اب بتاؤ نا جیسے یہ تفسیر والے جو لکھ رہے ہیں جیسے وہ مقتول بولا تو قاتل خاموش ہو گیا کہ اب جس کو قتل میں نے کیا جب وہ خود ہی کہہ رہا ہے کہ مجھے اس نے قتل کیا اب بہانا کیا بناؤ ایسے جب انسان کی عذاب بولیں گے تو پھر بہانا کیا بنائے گا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آياتِهِ لَعَلَّكُمْ اور تمہیں اپنے نشانیاں دکھاتا ہے کہ کہیں تمہیں من بعد ذلك او اشد و قصوة آگے اللہ تبارک فرماتا ہے ان بنی اسراہیل کو کہ چاہیے تو یہ تھا توجہ. چاہیے تو یہ تھا کہ وہ سامری کے بچڑے سے بات چلی ایسے ہی ہے <سلام> <سلام> وہ جو قتل کیے گئے تھے اور اپنے آپ کو پیش کرتے رہے پھر اللہ تعالی نے قبول فرمائی تو ان کو درگزر کیا پھر فرعون سے نجات دلائی پھر بھی وہ باغ نہ آئے مختلف مصائب سے نکالا لیکن وہ پھر باغ نہ آئے اور پھر یہ قتل کا جو معاملہ ہوا اس میں تو پوری قوم کا قتل ہو جاتا لڑائی جھگڑے کی نوبت آتی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ بھی میں نے تمہارے لیے آسان کر دیا کہ ایک گائے کے گوشت کا ٹکڑا تم نے لگایا مختول زندہ ہو گیا اس نے بتا دیا کہ فلاں قاتل ہے یہ بھی تمہیں میں نے ایک لڑائی سے بچا لیا جھگڑے سے بچا لیا ورنہ دونوں بستیوں والے لڑ پڑتے اچھا تو اللہ تمہارے کو طلب فرماتا ہے کہ تم عقل پھر بھی نہیں تم کرتے تم پھر ہدایت پر نہیں آتے پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے تمہارے دل سخت ہو گئے اور ایسے بڑے نشان قدرت سے تم نے عبرت حاصل نہ کی اتنی بڑی بڑی نشانیاں مردے سامنے زندہ ہو رہے ہیں اور تم پھر بھی عقل نہیں کر رہے ہیں جی تو تمہارے دل ممبا دال اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے اب کیسے سخت ہوئے فہی اکل شارہ <حِجَارَة> تو وہ پتھروں کی مثل ہیں او اشد و بلکہ ان سے بھی زیادہ سخت پتھروں سے بھی زیادہ سخت آگے نا تفسیر کا مسئلہ بھی نہیں خود قرآن کے الفاظ کے اندر ذرا غور کریں اللہ تبارک و مطالعہ فرماتا ہے خود پتھر کی مثال دی نا کہ جن لوگوں کو جو لوگ عذاب دیکھیں جو لوگ مسائب دیکھیں تکالیف دیکھیں بیماریاں دیکھیں پریشانیاں دیکھیں غربت دیکھیں مفلسی دیکھیں لڑائی جھگڑے قتل و غارت ناگہانی موت دیکھیں پھر بھی گناہوں سے نہ ہے اللہ تعالی ان کی مثال ان کے دلوں کی مثال پتھر سے دے کر پھر آگے فرماتا ہے اللہ ابر فرمایا وہ ہند من الجارت لما یا تو فجر انہار تمہارے دلوں کو پتھر بھی کیسے کہا جائے اور پتھروں میں تو کچھ وہ ہیں جن سے ندیاں میں نکلتی ہیں اچھا <تصفيق> آپ دیکھیں کہ کئی پتھروں پتھریلے علاقے میں پانی چشمے جاری نہیں ہوتے پتھر <تصفيق> سخت ہے اس سے پانی چل رہا ہے تو فرمایا کہ پتھر بھی کئی ایسے ہیں ان سے بھی پانی نکل ہے وہ بھی نرم ہو جاتے ہیں اللہ اکبر وہ لما یشکو اور کچھ وہ ہیں جو پھٹ جاتے ہیں جو کوہ تور توجہ نہیں کی وہ ایک پتھر نہیں تھا وہ تو پورا پہاڑ تھا لو انزلہ آغل قرآن آبل لارا ایش امن خشل اگر اس قرآن کو ہم پہاڑ پر نازل کرتے تو وہ اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا تم دیکھتے کہ وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا اور پھر کوہ کوہتور پر دیکھے حسن صفات کی ایک تجلی کا اظہار فرمایا تو کوہ کوہتور پھٹ گیا حضرت موسق علیہ السلام بے ہوش ہو گئے جو ستر عبادت گدار تھے وہ مر گئے ایسی ہے اب توجہ رکھنا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ بڑی عجیب بات ہے یہ جو ہو رہی ہے نا اس وقت یہ بالکل ہماری کیفیت بیان ہو رہی ہے آخر اللہ تعالیٰ یہ باتیں ہمیں کیوں سنا رہا ہے باتیں تو بنی اسرائیل کی ہیں اپنے آخری نبی پر یہ قرآن اتار کرا اپنے نبی کی امت کو یہ باتیں سنانے کا مقصد ہی کیا ہے یہی تو مقصد ہے وہ کہیں تمہارے دل بھی ایسے تو نہیں ہو چکے کل حجارت <سُوا> پتھروں کی طرح یا ان سے بھی سخت تر اور ہے ویسے ایسے ہے کہ قرآن کی مثال اللہ تعالیٰ دیتا ہے کہ یہ قرآن پہاڑوں پر اتارتے تو وہ ریزا ریزا ہو جاتے ایسے ہی ہے ایسی ایسی خونت ایسی خونت اچھا ایک اور آیت میں فرمایا انا اربن المانت آلواد نہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ امانت دین قرآن ہم نے آسمانوں پر پیش کیا اے آسمانوں تم پر میں قرآن اتارتا ہوں قرآن کا نزول کرتا ہوں پھر زمینوں پر پیش کیا اے زمینوں تم پر نازل کرتا ہوں اور وہ اٹھائیسویں سے پارے والی آیت میں صرف جبل ایک پہاڑ کا ذکر ہے اس میں ہے جبال دنیا کے سب پہاڑوں پر بھی پیش کیا اب آسمان زمین پہاڑ بولے یا رب العالمین اس قرآن یہ قرآن جب ہمارے اوپر نازل ہوگا کرنا کیا ہوگا اللہ تعالی نے فرمایا جو اس کے اندر احکام ہیں جن پر میں چلنے کا کہوں گا ان پر چلنا ہوگا جن سے روکوں گا ان کاموں سے رکنا ہوگا یا رب العالمین اگر چلنے والوں پر چلے نہ جن سے بچنا ہم نہ بچے تو کیا ہوگا اللہ تعالی نے فرمایا آسمانوں زمینوں پہاڑوں میں تمہیں جہنم میں ڈالوں گا تو کیا ہوا یخم اللہ تو پہاڑوں نے آسمانوں زمینوں نے معذرت کر لی یہ قرآن ہے بھائی کیا کر لی مادرد. مادرد. کیونکہ وہ حکم اختیاری تھا حکم اختیاری تھا یعنی اگر تم چاہو تو میں تم پر نازل کر دیتا ہوں کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم جو واجب العمل ہوتا ہے نا اس کے آگے تو کسی کو بولنے کی ہمت ہی نہیں ہے ایسی ہے نا. نا. نا توجہ اب انہوں نے کیا کیا بھائی نہ یق منہا یا رب العالمین اگر تم ہمارے اوپر قرآن اتارے گا تو ہم پھٹ جائیں گے تو ہوا کیا وہ حام الحل انسان اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ تیس پاروں کی امانت جو سات آسمان سات زمینیں پوری دنیا کے پہاڑ نہیں اٹھا سکے ڈر گئے حام الحل انسان انسان نے وہ اٹھا لی اور اٹھا کر پھر رہا ہے اس کو پتہ بتائی نہیں میں نے کندھوں پہ لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر کون کون سی ذمہ داریاں میرے کندھوں پر آ گئی ہیں یہ خوش ہے یہ بس اس کو یہی ہے کہ ابھی میں نے حرام کمانا کیسے ہے کوٹھی گاڑی بنانی کیسی ہے پلاٹ کیسے بنانے ہے اور کھانا پینا سونا اس کا اور کام ہی کوئی نہیں انسان کا حضرات یہ توجہ طلب بات ہے اللہ تبارک کا تعالیٰ پچھلوں کی باتیں کر کے اپنے محبوب کی امت کو تو سنانا چاہتا ہے کہ ان کے کی دل کتنے پتھر اچھا خود ان کے دلوں کی مثال پتھروں سے دے کر خود ہی آگے اللہ تعالی نے پتھروں کی تین کیفیتیں بیان کر دی فرمایا بھی پتھروں کی مثال بھی تو میں نے کہہ دی لیکن وہ ان میں جا رہا تھی لما گیا پتھروں میں بھی تو کچھ ایسے ہیں جن سے ندیاں بہ نکلتی ہیں اور کچھ وہ ہے جو پھٹ جاتے ہیں فَيَخْرُجُ تو ان سے پانی نکلتا ہے وہ نا یہ من خشیت اللہ اور کچھ وہ ہیں جو اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں اللہ توجہ نہیں کی اللہ بھائی ہمارا تمہارے دل اثر پذیر نہیں پتھروں میں بھی اللہ نے ادراک اور شعور دیا ہے انہیں خوف اللہ ہوتا ہے وہ تصویر کرتے ہیں کہ عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا میں اس پتھر کو پہچانتا ہوں جو بے سب سے پہلے مجھے سلام کیا کرتا تھا تو پتھر بھی سلام کرتے ہیں بولتے ہیں ان کو شعور ہے, ادراک ہے توجہ نے کی اب یہاں اس آیت کریمہ سے کیا ثابت ہو رہا ہے وَمَ اللَّهُ بِغَافِرٍ عمّا تعملون اور اللہ تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں تمہارے امال سے بے خبر جو تم کر رہے ہو وہ جانتا ہے تو اسی لیے اس نے پتھروں کی مثال دے دی کہ بھائی کچھ خوف کرو پتھروں میں بھی نام اڑا کچھ ایسے ہیں جن سے پانی نکل آتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جس اصح پر جس پتھر پر آسام آ رہا تھا اور بارہ چشمے جا رہے تھے وہ بھی تو پتھر ہی تھا نا اور تم کیسے ہو ہو ہو وہ ایک ایک نبی کا اسا لگا پتھر نرم ہو گیا اور تم قرآن سنتے اور تم سنتے کی آنکھوں سے آنسو بھی نہیں جاری ہوتے لیکن دیکھو نا میں حیران ہوں خدا کی جی رسم اٹھا کے کہتے پت نہیں ہمارا اشر کیا ہوگا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہ دل جیسا بھی کسی کا دل سخت ہوگا کہوں جی کتنے سخت دل آدمی تھے لیکن اس قرآن نے دل کو موم کر دیا ایسی ہے اس قرآن پاک میں دل کو پتھر دل کو چٹرن جیسے دل کو قرآن کہتی یعنی جب وہ گئے آپ نچا رہے ہیں حضور زر السلام تو اسلام کو نوز الحمدال شہید کرنے کی نیت سے جیسے انہوں نے منصوبہ بنایا تھا مشرقین نے راجستان میں بندہ ملا اس نے کہا بھی کہاں جا رہا ہے کہ جی میں آج نظام ہی ختم کرنے جا رہا ہوں سارا قصہ ہی تمام کرتا ہوں اس نے کہا بھی اپنے گھر کے تو خبر لیتا نہیں تیرا بہن وہی بھی اس نبی کا غلام بن چکا ہے اور جو تیری امشیرہ ہے وہ بھی اس نبی کی صحابیہ بن چکی ہے تو تیرے گھر میں تو اسلام آ چکا ہے عمر تو تو ان کے لیے جا رہا ہوں. وہاں سے واپس ہو گئے گھر چلے گئے جب جا کر دیکھا بہن کو تو حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ حضرت حضرت خوباب ردی اللہ تعالیٰ, تعالی. نے پڑھا رہے تھے ان کو اور وہ دونوں قرآن پاک پڑھ رہے تھے حضرت عمر کے بہنوئی اور مشیرہ. توجہ پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا یہ پہلے کی بات ہے توجہ رکھنا ذرا رکھ. اب حضرت خباب نے جب دیکھا نا تو پردے میں چھوٹ گئے کیونکہ حضرت عمر دہشت بڑی تھی پورا عرب ڈرتا تھا اللہ وبر. اب کہتے ہیں مارنا شروع کر دیا بہنوئی کو امشیرہ کو مارا لو لو حم کر دیا کہتا ہے وہ دکھاؤ وہ کیا تم پڑھتے ہو جس کو تم نے قرآن بنا لیا قرآن سمجھ رکھا ہے اب جب ایسی بات کی نا تو ہمشیرہ نے کہا تو پلیت ہے خون کے فوارے نکل رہے ہیں عمر کی مار سے عورت ذات کمزور دل کمزور حوصلہ پھر کیا کہتی ہے اللہ عمر کہتی ہے تو پلیت ہے مشرک مشرق ہے وہ جو اتر رہا ہے وہ تو پاک ہے ہمارے توچے کر دے ہم اس کو ہاتھ تجھے نہیں لگانے دیں گے کیونکہ تو پلیت ہے حضرت عمر نے یہ دیکھا سنا یہ عجیب بات ہے ان کا خون چل رہا ہے بہ میں نے اتنا ان کو مارا اور یہ پھر عورتوں کا کہتی ہے کہ تو پلیس ہے تو نہیں لگا سکتا جا پہلے غسل کر کے اب اب تقدیر جو بدلنی تھی تو اب غسل کیا اب جب قرآن سنا نا تو دل ایسا نرم ہوا <جوز> ایسا نرم ہوا کہ پھر سیدھے چلے گئے دار رقم سرکار کے بغام میں حضرت میرا افزا سرکار نے دیکھا صحابہ نے دیکھا پہلے تو وہ تھوڑے سے گھبراہ گئے یہ آ رہا ہے ارد کیا عمر آ رہا ہے اور تلوار بھی اس کے ہاتھ میں ہے تو حضرت امیر حمزہ سید الشمہ سرکار کے چچا جان وہ ارد کر دیں گی اگر آ رہا ہے اچھی نیت سے تو ٹھیک ہے اس کا استقبال کریں گے اور اس کو خلق محمدی کا نمونہ پیش کریں گے اور اگر آ رہا ہے بری نیت سے تو اپنی تلوار اس کی تلوار سے اسی کا سر اس کے سینے پر کاٹ کر رکھ دیں گے تو اب کیا عمر تو ادھر سے قرآن کی آیتوں نے تو دل کو نرم کر دیا تھا بیچ دیا تھا کہ جاؤ جا کر کرنا پڑو اب جب غریب آئے تو حضور علیہ نے ایسے کپڑا آپ کے کاندھے سے کھینچ کر فرمایا کہ عمر باز آؤ گے کہ نہیں آؤ گے کب باز آؤ گے تم تو بس ارد کی ہاں رسول اللہ وہ جو سن آیا انہیں بس سارا کچھ ہی ختم ہو چکا یعنی ارد کرنے کا مقصد یہ لمبی بات اس لیے کی ہے کہ یہ قرآن وہ ہے جس نے وہ چٹان جیسا دل نرم کر دیا لیکن آج ہماری خدا کی کسم عجیب کیفیت ہے کہ ہمارے نہ نہ ہم بدلے نہ ہماری بیوی بدلی نہ ہماری بچیاں بدلی نہ ہمارے بچے بدلے نہ ہماری تعلیم بدلی نہ ہماری تہذیب بدلی نہ ہمارا لباس بدلا نہ ہمارا قانون بدلا نہ ہماری دکان کا ماحول بدلا نہ گودام کا ماحول نہ فیکٹری کرا کا ماحول نہ کاروبار تجارت کا محل بدلا ہمارا سب کچھ خواہش کے مطابق چل رہا ہے فرمایا لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا اسلام کا نام رہ جائے گا لوگ کہیں گے کہ ہم مسلمان ہے ہم اسلام کو ماننے والے ہیں لیکن فرمایا ان کے کسی شوبہ زندگی میں اسلام نظر نہیں آئے گا اور ولاب کا مل قرآن قرآن کی رسم و رواج رہ جائے گا وہ کہیں گے کہ ہم قرآن کے ماننے والے ہیں لیکن ان کی زندگی کے کسی شعبے پہلو میں قرآن کی تعلیم نظر نہیں آئے گی آج ایسے ہی ہے اقبال کو آخر کہنا پڑا سو سال پہلے جب اس نے میں کہتا ہوں عوام کو کیا عوام کی کیا بات کریں یار عوام تو کل انعام ہوتے ہیں عوام نام ہوتے ہیں وہ تو جاہل ہوتے ہیں بےچارے دین سے دور ہوتے ہیں آج جو چنگے دین کا نام لینے والے ہیں ہیں دین کے وہ میں آج والوں کی بات نہیں کرتا میں اقبال سو سال پہلے جو اقبال نے بات کی وہ کہہ دیتا ہوں آج والوں کا حساب خود لگا لینا اقبال نے اس وقت جب دیکھا نا کہ قرآن کیا کہتا ہے اور یہ مولی پیر یہ کس طرف لگی ہوئی ہیں تو اقبال نے کہا خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں خود بدلتے نہیں خود قرآن کے پیچھے نہیں بدلتے قرآن کو بدل دیتے ہیں کس قدر ہوئے بے توفیق یہ فقیحان حرم اس نے کہا کہ یہ ممبر و محراب کے وہ رساف یا ممبر رسول پر بیٹھنے والے یا قرآن اور دین کا دعوی کرنے والے یہ کس قدر بے توفیق ہو چکے ہیں کہ یہ کریں گے یہودی کی نقل اور اس کے ساتھ لیبل قرآن کا لگا دیتے ہیں قرآن کو اپنے بہمان کردار کے پیچھے پھیر دیتے ہیں خود قرآن کے پیچھے کیوں نہیں پھرتے اخبار نے سو سال آل پہلے بات کی اور آج بھی آپ دیکھ لیں ایسا ہی ہے نا جو, جو نظام کرے گا تو یہ بھی پیچھے چل پڑیں گے وہ اگلی کریمہ کے اندر خیر آ رہا ہے تو دوستو یہ پتھر کی مثال اللہ تعالی نے دی اور پھر آگے کچھ تین چار پتھروں کا ذکر کیا کہ بھائی پتھر بھی کچھ ایسے ہیں کہ جو پتھر ہو کر نرم ہوتے ہیں ان سے بھی پانی نکل آتا ہے پھٹ بھی جاتے ہیں اللہ چشمے بھی جاری ہو جاتے ہیں لیکن بدترین وہ شخص ہے جو اللہ کا قرآن سنے اپنے رب پوری کائنات کے خالق مالک کا پیغام سنے اس کا حکم سنے اور اس کا دل نرم نہ ہو اس سے بڑھ کر بدترین شخص کائنات میں کوئی نہیں ہو سکتا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پھر جب یہی قرآن پڑھتے تھے نا تو آپ اور حکم بھی ہے حکم بھی ہے جب عذاب والی آیت تلاوت کرو تو رو کر کرو اور میں آپ کو حدیث سنا سکتا ہوں کہ اگر رونا نہ ہے تو رونے والی شکل ضرور بنا لو یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے ہاں جی اللہ اکبر تو دوستو اللہ و تبارک و تعالیٰ نے پھر آخری الفاظ میں فرمایا وَمَ اللَّهُ عمَّا تعملون جو تم کرتے ہو اس سے اللہ تعالیٰ غافل ہے؟ محنی نہیں محنی ہے وہ دیکھ رہا ہے اور وَإنَّ عَلَيكُمْ لحافظين كرامًا تمہارے اوپر دو محافظ ہیں لکھنے والے معزز لکھنے والے یا نمون متفع جو تم کرتے ہو وہ جانتے ہیں یعنی یعنی فرشتے سمجھ آ رہی ہے نا بات کی نیکی بدی تمہاری وہ لکھی جا رہی ہے آگے یہ بات یہاں پر ختم ہو گئی اس کے بعد اب مکے والوں سے خطاب شروع ہو گیا بنی اسرائیل کی بات کی نا پھر مکے والوں سے خطاب شروع ہو گیا کیا آ, اپنا مسلمانوں سے مسلمانوں سے خطاب شروع ہوا مین کم یعنی وہ پچھلوں کی بن اسرائیل کے یہود نہ کی باتیں کر کے نا آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بہت طویل عذاب کا ذکر کر کے ان کی ان کے برے اوساف کا ذکر کرنے کے بعد ان کی معافیوں ان کو جو درگزر در کیا کئی مصیبتوں سے نکالا پھر وہ سرکش ہوئے پھر اکڑے رہے پھر ان کے دل سخت ہو گئے ان اس سب کچھ کے بعد اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فرماتا ہے آفات میں نوں تو اے مسلمانوں کیا تمہیں یہ تم ہے کہ یہ یہودی تمہارا یقین لائیں گے جہ نہیں کی اقبال فرماتے ہیں نا در گر در سے قرآن ہم نے نہ بھلایا ہوتا تو زمانے نے یہ زمانہ ہمیں نہ درس قرآن کیا ہے وہ درس قرآن یہی تو ہے قرآن کی روح ہمیں جانی چاہیے نا بن اسرائیل یہود نے کا اتنا طویل ذکر کرنے کے بعد اب آپ نے پیچھے سنے درس کہ کیسی کیسی مصیبتوں سے اللہ تعالی نے ان کو نکالا اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ وہ قتل کر دیتا تھا بچیوں کو زندہ درگور تم کر دیتے تھے کیسی کیسی مصیبتیں آپ کے تمہارے اوپر پڑھائی تم کون سے نکالا گیا تو پھر بھی عبرت حاصل کرنے کے بجائے یہ تمہارے دل سخت ہو گئے تمہارے دل پتھروں سے بھی سخت ہو گئے اللہ و تعالی آگے مسلمانوں کو فرماتا ہے تمہارا بھلا کریں گے اس سے عبرت حاصل کرنے چاہیے ان کو جو کو ساتھ ملا کر تو دین کی باتیں کرنا چاہتے جو دین لانے کی باتیں کرتے بات سمجھ نہیں آ رہی آپ کو یہود جو کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں بھی ساتھ ملا لو ہم بھی آپ کے معامن ہیں اگر ان کو آپ اپنا معاون خیر خواہ سمجھتے ہیں تو قرآن جھوٹا بنتا ہے اللہ تعالی کی قرآن کی تقسیم کرنی پڑے گی اور اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے من اسدو من اللہ قیلا وہ اللہ سے بڑھ کر سچا کون ہو سکتا ہے رب کی ذات سچی ہے نا بھائی قرآن رب کا سچا ہے تو جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا بھی میں نے پیدا کیے ہیں یہودی کس نے پیدا کیے نصار. میں نے بنائے نسارا میں نے بنائے مسلمانوں تمہیں بھی میں نے پیدا کیا وہ ان کے اوپر میری اتنی شانات ہوئی اتنی اتنی مصیبتوں سے میں نے نکالا ان یہود نسارا کو یہ لانتی پھر ان کے دل سخت ہوئے یہ سیدھی طرف نہیں آئے تو مسلمانوں اگر تم ان سے لالچ گے تم ان سے اتحاد کرو گے تم ان کی تعلیم ان کی تہذیب ان کا قانون اپناؤ گے ان کو خیر خواہ سمجھو گے تو سمجھ لو تم قرآن کو بھی جھوٹا کہہ رہے ہو خدا کو بھی جھوٹا کہہ رہے ہو آپ تم آؤ نا کو کیا تم اس استعمال میں ہو اس لالچ میں ہو کہ یہودی تم پر یقین لائیں گے اللہ اکبر فرمایا فریقم یس ما کلام اللہ ہے فرمایا کہ اور ان میں کا ایک گروہ وہ تھا کہ اللہ کا کلام سنتے پھر سمجھنے کے بعد اسے کا بدل دیتے سمجھ نہیں آئی یہودیوں کی کتاب کون سی ہے پوچھا بولے تو اس کا ذکر ادھر یس ما نلام اللہ میرے موسا کلیم علیہ السلام نے ان کو میرا کلام سنایا سنایا اب یہود نے, سنا. نے سنا پھر کیا آ لو ہو وہ یا لمون پھر سمجھنے کے بعد اسے دالستہ بدل دیتے تو جو رب کی باتیں بدل رہے ہیں اور مسلمانوں تمہارے کہاں خیر خاں ہوں گے یہ جو بےغیرت ایمان کوئی بھی لیڈر ہو دنیا کا دعویٰ کرے دنیا داری ترقی کا یا دین کا اور پھر یہود نسارا کو اپنا معاون مددگار بنا ہے خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں یہ قرآن کے بھی دشمن ہے یہ خدا کے بھی دشمن ہے یہ جا رہے بارد ہیں خدا رسول کو اور اللہ تعالیٰ کے پاک کلام کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے ان کو پیدا کیا مجھے پتا ہے یہ کیسے بےمان ہے اور پھر میں نے آپ کو پچھلے در سے قرآن میں غالبا بتایا تھا یہودیوں کی ضلعت کیا ہوئی ایسی ہے ایک تو ان کا بھیک مانگنا ختم نہیں ہوتا بھیک مانگنا ختم یہ دو دلت ہے تک ان پر مسلط رہیں گی اور دوسرا خود قرآن میں آ گیا کہ یہ کوئی اپنا الگ ملک نہیں بنا سکتا ان کی سلطنت کوئی نہیں ہوگی ان کا ٹھکانا کوئی نہیں ہوگا آج بھی دیکھ لے اسرائیل کن کا ملک ہے پیور یہودیوں کا ملک ہے ایسی ہے نا تو اب اس کو پاسپورٹ والے الگ سارے دنیا دار لوگ ہیں جتنے بھی ممالک ہیں ہے یار حضرت عمر کے غلام تو کوئی نہیں نا لیکن انہوں نے بھی اس کو بطور ملک تسلیم پاسپورٹ پر دیکھ کے کہتے ہیں جی یہ اسرائیل کے علاوہ باقی سب کے لیے کارآمد ہے ایسے ہی ہے اب وہ پیوری یہودیوں کا ملک ہے تو یہ اللہ تعالی نے ان پر ضلع ڈالی ہے کہ وہ کوئی سلطنت اپنے نہیں بنا سکتا لیکن میں حیران ہوں ان کلمے پڑھنے والوں پر جنہوں نے ان کو اپنا باپ بنا رکھا ہوا ہے سارا کو باپ بنا کر یہ ان کو اپنے نبی کا لباس پسند نہیں آیا ان کو ان چوڑوں کا لباس پسند آیا چھوٹے سے بچے کو بھی انہوں نے ڈال دیا چھوٹے بچے لے کر صدر تک سب نے ان کی نقل کی اپنے نبی کی نقل ان کو گوارا نہیں ہوئی جو نبی پر قرآن اترا وہ مسجد کے باریوں میں وہ مدرسے کے چند بچے پڑھ رہے ہیں وہ بھی غریبوں کے وہ بھی کوئی قسمت والا امیر ہے قسمت والا پیسے والا ہے کہ جو قرآن اور دین کی روح کو سمجھے اور پھر کہے کہ یار مجھے اللہ تعالیٰ کروڑوں بھی دے تو میں اپنی اولاد کو دین کی طرف ہی لگاؤں گا میں دنیا کی طرف نہیں لگاؤں گا لیکن وہ تو وہ تو ہزاروں لاکھوں میں کوئی ایک آدھا ہو ایسی ہے تو اب اللہ تعالیٰ کی پاک کتاب وہ یا مسجدوں میں پڑی ہے اس کے اوپر گر تو غبار ہے مٹی ہے یا پھر مدارس ہم بچے پڑھ رہے ہیں اور باقی جتنے دیکھیں گے آپ بستے کن کتابوں سے بھرے پڑے ہیں سارا کہ انگلش ایسی ہے نا انگلش اور سائنس اور ٹیکنالوجی بایولوجی جی یہ ان کے ساتھ بھری ہوئی ہے میں حیران ہوں اس سے بڑا قرآن کو جھوٹ لانے والا کام کون سا ہوگا ہر رہا ہے چیختے چلاتے ہیں تیل ایسے ہو گیا فلاں یوں ہو گیا فلاں یہ ہو گیا یہ ظالم ہے پہلے ظالم تھے بعد میں یوں آیا ایسے آفیس صاحب تھا جی اس سے بڑی امید تھی چیف آرمی سے یہ بھی ان سے فلاں نکلا اور بھائی وہ نہیں نکلا تمہاری بے گھر ختم ہوئی ہاں جی ان کو چھوڑ ان کی باتیں کیا کرتے ہو تم, تم تمہیں جو دین سمجھ آیا تم اس دن پر چل رہے ہو یعنی ہماری عوام سے مطالبہ ہے بھائی حضرت مولا علی سرکار نے بات ختم کر دی فرمایا اعمالنا امالنا مالونا اور بھائی بادشاہوں کو چھوڑو ہمارے اپنے امال ہی ہمارے بادشاہ ہیں اللہ اللہ <تصفح> تم خدا کے ساتھ مخلص ہو جاؤ قرآن کے ساتھ مخلص ہو جاؤ اپنے نبی کے ساتھ مخلص ہو جاؤ اور تم نبی کا تو صرف نام استعمال کرتے ہو بچے تو پینٹ پہن کر تمہارے سے کون سب ہو جاتے <تصفح> بچیاں تو تمہاری کالن میں جا رہی ہیں میری بات نہیں سمجھ آ رہی ہے؟ سارے تو تم ووٹ کے دل ہو جاؤ گیا نے جان دیا نبی کی خلافت کو تو تمہیں پشت کے پیچھے ڈال رکھا ہے تہذیب تمہاری یہود رسانہ کی چل رہی ہے نبی کا تو صرف نام استعمال کر رہے ہو تو تو تم نبی کے بھی بے وفا قرآن کے بے وفا خدا کے بے وفا اب تم چاہتے ہو کہ ہمارے اوپر حضرت عمر کا غلام آ جائے یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا قرآن کھولو وقت بابوں کو پاؤ تو ہم بیمار کیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم ظالموں کو ظالموں پر مسلط کر دیتے ہیں جب لوگ شریعت کو کنڈ کرتے ہیں میں نے آپ کو کئی مرتبہ حدیث سنائی کہ تورات میں اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا تھا کہ فرمایا لا تکم بے سب تک کیا آپ آف ہم یہ حدیث حدیثی ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بادشاہوں کو گالی دینے میں مصروف نہ رہو تم میری طرف توبہ کرو میرے دل کی طرف آؤ بادشاہوں کے دل تو میرے قبضے میں آپ آفم ان کو میں نرم کر دوں گا یہ تو صرف ابو علامہ اقبال نے کہا تھا یہی زندہ قوت تھی جہاں میں یہی توحید کبھی آج ہے کیا فقط ایک مسئلہ علم کلام آج تو مدارس میں توحید صرف پڑھائی جاتی ہے علم کلام کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں لیکن توحید پر ایمان لانا یہ تو سوال ہی پیدا ہوتا کہ بندہ اپنے رب کے ساتھ مخلص ہو جائے اور اللہ تعالیٰ اس کو ظالموں کے شکنجے سے نہ نکالے سوال ہی پیدا ہو یار یہ تو شکور کیا ہے قدردان نہیں شکور اللہ تعالیٰ کا نام ہے کہ نہیں اس کا مطلب کیا ہے قدردان تو ہو نہیں سکتا کہ بندہ اس کے دین کا وفادار ہو اور پھر وہ قدر نہ کرے اس کی صحابہ, صحابہ, کی. صحابہ, صحابہ, صحابہ, صحابہ نے کی نا دیکھو صحابی کا مشہور واقع نہیں کئی بار ایک صحابی حضرت عاصم تھے غالب یا آصف تھے وہ ساری زندگی کافروں کے کپڑے سے کپڑا نہیں لگنے دیا ایک جنگ میں شہید ہو گئے اب زخم ایسا آیا کہ پتا تھا کہ میں نے مر جانا ہے تو عرض کی ارب العالمین میں کافروں کی زمین کے اوپر مر رہا ہوں میرا خون نکل رہا ہے ابھی میری روح نکل جائے گی تو میں نے تیری تیرے دشمن سمجھ کر ان کے کپڑے سے کپڑا نہیں لگنے دیا مولا میری لاج رکھنا مرنے کے بعد بھی ان پولیسوں کا ہاتھ مجھے نہ لگنے دینا اب جب فوت ہو گئے کافر آئے لاش اٹھانے کے لیے محبوب خدا کے صحابی کی لاش اٹھانے کے لیے آئے اللہ تعالیٰ نے یہ ڈومرا مکھی بیچ دی جی ڈیمو جس کو کہتے ہیں یہ بھیج دیے اب ان کو کوئی جناب والا ناک میں کو کان میں کو منہ میں ان کو بھگا دیا کافروں کو کہتے ہیں چلو آؤ رات جب اندھیرا ہوگا تو یہ چلی جائیں گی مکھیاں پھر آ کر لے جائیں گے اب اللہ تعالیٰ نے وادیوں میں بارش برسائی پانی کو کم دیا کہ جاؤ لاشے کو اٹھا کر کہیں لے جاؤ جب آئے تو دیکھتے ہیں وہاں لاشا ہے ہی نہیں کی محمد سے وفا ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لاہو قلم تیرے ہیں وفا کرو یہ ادنے سارا سے مدد لو ان سے ووٹ مانگو کافلوں سے اور پھر کہو کہ خدا مدد کرے اللہ یہ تم نے قرآن نہیں پڑھا کیسے حافظ ہو قرآن تم کیسے عالم ہو تم کیسے تم نے سیکھے قرآن کے یاد کر رکھے ہیں قرآن سیکھوں کے لیے آ ہے کہ صرف سیکھے راٹ لو اور قرآن کی روح سمجھ ہی نہ آئے اللہ اللہ اللہ سمجھ نہیں آ رہی بات کی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا تم مسلمانوں یہ تمہیں رکھتے ہو کہ جو تمہارا یقین لائیں گے وہ تو میرے ساتھ مخلص نہیں ہے جس, جس نے پیدا کیا ان کو وہ میرے نبی کے ساتھ میرے موسا عیسا علیہ السلام حضرت داود علیہ السلام وہ تو انہوں نے تو ان کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کیا نبیوں کو وہ کہتے کوچتے تو کرتے دیکھو حضرت داؤد علیہ السلام نے وہ مچھلی کے شکار سے روکا کہ نہیں روکا لیکن ان بغیر تو نے کیا, کیا تھا انہوں نے کہا جی نالیاں بنا کر کھاڑے بنا دیے آخر جی ہم تو اتوار کو پکڑتے ہیں مچھلیاں ایسی ہے نا تو اللہ تعالیٰ سمجھانا چاہتا ہے بھائی مسلمانوں ان پر تم نے یقین ہے نہیں, نہیں کرنا. کرنا اور جو ان کو خیر خواہ سمجھے گا وہ سمجھ لو اس کا قرآن سے کوئی رشتہ نہیں اس کو سوائے ذلت کے کچھ نصیب نہیں ہوگا بلکہ میں کہتا ہوں اگر کافروں کو ساتھ ملا کر کچھ کر بھی لے تو وہ مٹی برابر نہ کرنے کے برابر ہوتا ہے سمجھا رہی ہے بات کی کوئی نہیں آ رہی اب اللہ تعالیٰ کرتے کیا ہے؟ کلام, اللہ اللہ کا کلام انہوں نے سنا تم مر پھر جان بوجھ کر سمجھنے کے بعد پھر بدل دیا سمجھنے کے بعد پھر بدل دیا اللہ اکبر جیسے انہوں نے تورات میں حریف کی اور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارے میں آہا جب ایمان والوں سے ملے تو کہیں ہم ایمان لائے اصے تو ہم تمہارے ساتھ ہیں بھائی تم قدم تو بڑھاؤ ہم ساتھ ساتھ ہیں ہمارے ووٹ سارے کے سارے تمہارے ساتھ ہیں؟ اللہ اور جب آپس میں اکیلے हो تو کہیں کالو پھر کیا کہتے ہیں آ تو حدت اللہ علیکم لکھو ہاں جو کم بھی رب آپس میں کہتے ہیں اپنا وہ علم جو اللہ نے تم پر کھولا مسلمانوں سے بیان کیے دیتے ہو آپس میں جب الگ ہوتے ہیں یہ حود تو فرمایا کہتے ہیں کہ بھائی مسلمانوں کو راز کی باتیں نہ بتایا کرو وہ لک اللہ ددین امن او جب ان سے ملو تو پاس اوپر اوپر سے کیا دیا کرو ہم تمہارے ساتھ ہیں بھائی ہماری مدد تمہارے ساتھ ہے یہ قرآن ہے قرآن یہ کلام الہی ہے ہاں جی میاں شہر ربانی نے یہی پڑھا تھا تو ان فتنوں کا شکار نہیں ہوئی ہے جویری امام مامد رضا نے یہی تو پڑھا تھا نا اس لیے پوری زندگی اسلام کی خدمت کی تنظیمیں تحریکوں والی لعنت میں وہ پڑھے ہی نہیں ہاں جی جب تنظیم تحریک کے اندر چلا جاتا ہے پھر اسلام کا حامی نہیں رہتا پھر جماعت کا حامی رہتا ہے تحریک کا شیر ربانی کی جماعت بتاؤ کون سی ہے داتا نے دین کی خدمت کی کہ نہیں کی میرا خیال ہے داتا صاحب نہ ہوتا ہے تو لاہور والوں کو تو پتہ نہیں کلمہ بھی نصیب ہوتا خدمت کی کہ نہیں کی یار ہندوؤں سے وہ جو پال تھا اور میں پال کہتا ہوں وہ جو رائے راجو تھا اور کتنے ہندو تھے جنہوں نے جناب یہاں پر اپنا ایک, ایک روک جمایا ہوا تھا مسلمانوں کے اوپر ہے جی تو ان اللہ کے فقیروں نے داتا لیا جو میری جیسوں نے انہوں نے تو آ کر اسلام کا یہاں پر جنڈا گاڑا ہے جی تو میں پوچھنا چاہتا ہوں مجھے داتا صاحب کی جماعت کا نام بتاؤ سوائے اہل سنت تھا جماعت کا کوئی نیا نام رکھا ہو رکھے جی امام محمد رضا کی کوئی جماعت بتاؤ بابا فرید کی بتاؤ خواجہ موین الدین کی بتاؤ کوئی ہے کیوں انہوں نے ہمیشہ اسلام کی خدمت کی اس کی خدمت کی اسلام کی ان کو بتایا کہ جب ہم تنظیم و جماعت و تاریخوں کے چکر میں پڑیں گے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوتا ہے نا دیکھو ایک تاریخ ہوتی ہے تاریخ کے ساتھ آپ لگتے ہیں کہتے ہیں جی یہ فلاں تاریخ کا بندہ ہے کہ مطلب جو اس سے باہر ہے وہ مسلمانی سے بھی باہر ہے ہوتا ہے نا تو جب وسمبا کمل مسلمین اللہ other... Dual... تعالیٰ کہ میں نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے تو کہتے ہیں جی ابھی نالی ہیں ساری مدد مدد نہ اکبر اور جب آپس میں اکیلے ہوں تو کالو تو کہیں تو حدونا ہوں کیا وہ باتیں مسلم یعنی آپس میں آپ یہ کہہ رہے ہیں چاہے سارا آپس میں الگ جب ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کو کہتے ہو مسلمانوں کے ساتھ تم وہ باتیں کرتے ہو توجہ نہیں کی آپ نے تو کہیں وہ علم جو اللہ نے تم پر کھولا مسلمانوں سے بیان کیے دیتے ہو کہ اس سے تمہارے رب کے یہاں تمہیں تمہیں پر حجت لائے یعنی تورات کی ادر تورات کی وہ باتیں نہ بتایا کرو مسلمانوں کو کہ جن باتوں کو ہم نے چھپایا ہوا ہے جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں جی ماشاءاللہ جو بھی تورات میں آیا ہے ہم بھی اس پر ایمان ہی لاتے ہیں تمہارے جو نبی آخر میں آئیں گے نا تو ان پر ہم بھی ایمان رکھتے ہیں ان کی تو ماشاءاللہ بہت صفات ہیں ہماری تورات انجیل میں لیکن ہم جب آپس میں ملتے ہیں یہ حد ن سارا تو کالوحت اللہ علیہ لو حاجو کم بھی ہند عربی تو کہتے ہیں کہ اے بھائی مسلمانوں کو یہ پوری باتیں نہ بتایا کرو کچھاگ رکھا کرو اگر بتاؤ گے تو وہ تو تمہارے اوپر ہی حجت اپنا دیں گے کہ دیکھو تمہاری کتاب میں لکھا ہوا ہے تمہاری آپ کہہ رہی ہمارے نبی کی تاریخ پیار کر رہی ہے اور یہ اللہ تاکل کیا تمہیں عقل نہیں ہے آپس میں بات کر رہے ہیں ان کو کہتے ہیں تمہیں عقل نہیں ہے کہ تم اندر کی باتیں مسلمانوں کو بتاتے ہو یار پریشانی کی بات ہے حیرانگی کی بات ہے وہ بئیمان ہو کر کیا بھئی عقل کرو تو مسلمانوں کو راز کی باتیں اور یہ مسلمان عجیب ہے جو ان پر بھروسہ کی بیٹھا ہے پر تو یہ بیٹھا ہے ان کو اپنا خیر خاں بناتا ہے ان کی تعلیم تہذیب قانون کا ایسا دل دادا ہے کہتا ہے ترقی مجھے ایسے بھی نظر آتی ہے اس کو نبی کی نہ تعلیم میں ترقی نظر آئی نہ اللہ رسول کی دی تہذیب میں ترقی نظر آئی نہ اللہ رسول کی دی قانون خلافت میں ترقی نظر آئی اس کو ترقی جو نظر آئی تو ان چوڑوں کی جن کو نہ ماں اور بہن بیوی بیٹی کی تمیز ہے اور نہ ان کو سور اور بکرے کی تمیز ہے کوئی ہے تمیز جی بلکہ پوری یورپ کنٹری میں باپ کا نام ہی آئی ڈی کارڈ بھی نہیں ہوتا شناختی کارڈ پر نام ہی نہیں ہوتا باپ ایک ہو تو نام ہو مسلمانوں کا تو ہوتا ہے نا باپ ہوتا جو ان کا ایک ہے تو وہ تو ہے بھائی مان باپ کا نام کیسے ہو تو جو یعنی جن کا باپ وہ خود بتا رہے ہیں کہ ہمارا کوئی نہیں ایک ان کو ہم نے نمونہ بنا رکھا ہے تو دوستو اللہ تو بارہ کو سورہ بقرہ شریف میں یہ سب کچھ کھول کھول کے بیان کر رہا ہے کہ میرے مسلمان میرے مومن بندے مجھے ماننے والے ان سے بچ جائے ان کی مکاریوں سے بچ جائیں تاکہ ان کے ساتھ کہیں جہنم کا ایندھن نہ بن جائے ہمارا رب ہمارا خیر خواہ ہے نا ہمارے نبی بھی ہمارے خیر خواہ ہے میں کہتا ہوں ماں باپ کو چھوڑو بہن بھائیوں کو چھوڑو رشتہ داروں کو چھوڑو دوستوں کو چھوڑو ہم اپنے آپ کے اتنے خیر خانے جتنے خدا خدا کر زول ہمارے گھر ہم کئی ایسے کام کر دیتے ہیں جہنم میں جانے والے اپنے آپ کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے کر لیتے ہیں نا اچھا ڈاکٹر کہتا ہے حکیم کہتا ہے یہ چیز نہیں کھانی ورنہ تیری رات بڑی مشکل گزرے گی تیری بیماری یہ جناب طاقت پکڑ جائے گی زیادہ ہو جائے گی لیکن پھر بھی بد پری لوگ کر لیتے ہیں نہیں کر لیتے اور پوری رات بھر وہ پورے ٹبر کو بھی اٹھا کر رکھتے ہیں سر پہ ایسی ہے یعنی اس کا مطلب ہم خود اتنے اپنے خیر خوان ہیں جتنے خدا اور اس کا رسول ہمارے خیر خان <سؤال> <دلوقتي سؤال> لیکن بات وہی ہے کہ ایمان لائیں گے تو بات بنے گی نا خدا رسول کو سچا خیر خواہ مانیں گے تو تب اب خدا رسول جس کا سے روکتے ہیں ہم کہتے ہیں نئے نہیں نہیں یہ تو ہماری ترقی میں رکاوٹ ہے ہم تو یہ نہیں کریں گے تو یہ تو ہمارا مستقبل تباہ ہو جائے گا اور آج حالت یہاں تک آ گئی ہے کہ اب نوز اللہ اسلام کا نام ہاں تک گیا ہے کہ اگر کسی کو کہو کہ اولاد کو دین کی طرف لگاؤ تو کہتے ہیں ان کا مستقبل پر بات کرنا ہے اللہ تعالیٰ اپنا آتا فرمائے آخری آیت اللہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں لَا إِلَّا مگر زبانی پڑھ لینا, پڑ لینا توجہ اس پر تبصرہ ان شاء اللہ تعالی میں اگلے درس میں کروں گا تو اللہ تعالی فرماتا ہے یا کچھ اپنی من گڑت اور وہ نرے گمان میں ہے اور وہ نرے یعنی کتاب سے مراد یہاں تورات ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کچھ بنی اسرائیل میں ایسے بھی ہیں جو امی یون ہے ان پڑھ ہے وہ کتاب کو جانتے نہیں, نہیں یعنی کتاب کو جاننے سے مراد یہاں یہ نہیں کہ وہ کتاب پڑھ نہیں سکتے فرمایا پڑھ تو سکتے لیکن بس زبانی رٹا لگا لیتے ہیں تورات کے اندر جو احکام ہیں ان کو وہ سمجھتے یعنی بعض ایسے بھی ہیں جیسے ان کی عوام جیسے ان کی یہاں پر میں نے موضوع عالبن گاؤں میں بیان کیا تھا آپ کے گھر میں بیان کیا ان کے تین گھروں تھے ایک ان کی عوام ایک ان کے مولوی اور پادری اور ایک ان کے جوگی ایسی ہے نا اور ہمارے اندر بھی ایسے ہی ہے بنی اسرائیل میں بھی تین قسم کے لوگ تھے ایک ان کی عوام ایک طورات انجیل کے عالم جن کو پادری کہا جاتا ہے کیا کہا جاتا ہے پادری کہا جاتا ہے اور تیسرے ان کے جوگی رہبان وہ جو جنگلوں میں چلے جاتے تھے جن کو وہ لوگ پیر سمجھتے تھے کیا سمجھتے تھے اچھا یہ تین ہی ادھر تھے اور تین ہی ہمارے اندر ہیں ایسے ہی ہے توجہ یار آخری بس بات کرنے لگا ہوں اب ان میں بھی تین تھے تو وہ کرتے کیا تھے وہ جو عوام تھے نا وہ اپنے مولویوں کی بات کو حمیت دیتے تھے اور ان جوگیوں کی بات کو حمیت دیتے تھے اور جو تون جیل زبور میں ہوتا تھا اس کی پرواہ نہیں کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ کو جلال آیا تو اللہ تعالیٰ نے بات ان کی اتار قرآن میں دی فرمایا اتخذوا اتخو احبار روح بہم ارباب مندون انہوں میں تو اپنے ان پادریوں مولویوں اور جوگیوں کو اللہ کے سوا خدا بنا لیا ہے تفسیروں میں لکھا ہے کہ حکم خدا کو چھوڑ کر ان کے حکم کے پیچھے چلتے ہیں اور آگے بخاری کی حدیث سنو سرکار نے فرمایا جو حالات بنی اسرائیل پر آئے تھے میری امت پر بھی وہی حالات آئیں گے آپ نے جوتی سے جوتی ملائی فرمایا ایسے جیسے جوتی جوتی کے برابر ہے ایسے میری امت بنی اسرائیل کے برابر ہو جائے گی آج آپ نے دیکھ لیا آج جو پارٹیوں کے رہنما ہے آپ لاکھ ان کے ماننے والوں کو قرآن حدیث پیش کرے سامنے کھول کے رکھ کیونکہ یار یہ تو دیکھو وہ یار قرآن کی مانو ہمیں چھوڑو یار قرآن کی حدیث کی مانو وہ کہتے ہیں نہیں بھائی تم ہمارے بڑے سے زیادہ نہیں جانتے ایسے ہی ہے حکم خدا حکم رسول فرمان خدا قرآن فرمان رسول حدیث سامنے پیش کرو وہ کہتے ہیں جی تم ان سے زیادہ پڑے ہوئی ہو تم زیادہ جانتے ہو یہی یہ لانتی صفت ان کی تھی توجہ کی بات حالانکہ جو مومن ہوتا ہے نا مومن وہ بات چھپا کر اندھیرے میں نہیں رکھتا <سلام> وہ کہتا اگر میں غلط ہوں تو یار مجھے غلط ثابت کروں میں توبہ کروں میں <سلام> کیوں جہنم میں جاؤں دیدا دا اور اگر تم غلط ہو تو میں پھر تمہیں صحیح بتاتا ہوں تم سیدھے راستے پر آ جاؤ مومن کا تو ایک دو ٹوک فیصلہ ہوتا ہے یہ <سلام> تو منافق ہوتا ہے جو بہانے لگاتا ہے لیکن خدا کی کسم اٹھا کے کہتا ہوں آج ہماری حالت یہ بنی ہوئی ہے کوئی مجھے ماننے والا ہے نا میرا عقیدت ماندہ ہے تو میں جتنا بڑا گناہ کرتا رہوں وہ اس کی آنکھیں اندھی ہو جائے گی کوئی اس کو کہے گا نا یہ جس کے پیچھے پڑھتا ہے جس کو تو نے بڑا بنایا ہوا ہے اس کے اندر یہ عیب ہے یہ شری ایب ہے وہ قرآن بھی سامنے رکھ دے تو وہ اندر کیا کہے گا چھوڑو جی چھوڑو میں نہیں سننا چاہتا یہ کتنا بڑا کفر ہے کیا نبی بنا رکھا ہے تم نے مولویوں کو اور جب سے ہم نے ان کو معصوم سمجھا نہ اس دن سے خالص دن ہمارے ہاتھوں میں رہا ہی نہیں پڑا تو ہے خالص دین تو ہے موجود ہے لیکن کیونکہ ہم نے ہم نے دین کو بندے پر تولانا بندے کو دین کی ترکڑی پر تو نہیں تولا اگر مولوی پیر کو شریعت کے تراز پر تولتے وہ پورا اترتا تو اس کے غلام بن جاتے وہ شریعت پر پورا نہ اترتا تو ٹھکرا دیتے تو کبھی گمراہ یہ کیا رسی نہیں ہے یہ قرآن رسی نہیں فقد استم سا ایسی ہے واپس محب اللہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو تو کہاں اس رسی مبارک کو چھوڑ کر کوئی کس کی پوجا کر رہا ہے کو کس کی کر رہا ہے کو کس کی کر رہا ہے اور بھائی سب کو شریعت کے تراز اوپر تولو پورے اترے تو سبحان اللہ نہ اترے تو ان کو چھوڑ دو کیوں ان کی طرف گمرا بنی اسرائیل کی یہی تو لعنت تھی ان کو نبی آ کر تو کی بات بتاتے انجیل کی بتاتے زبور کی بتاتے اب وہ کیا کرتے وہ کہتے جی نہیں ہم نے تو جو اپنا وڈیرا بنا رکھا ہے بس ہم اسی کے اوپر پابند ہے اسی کو ہم پابند ہیں جیسے وہ کہے گا ہم نے تو وہ کرنا ہے تو رب الجلال نے قرآن میں فرمایا من ارباب اللہ انہوں نے اللہ کے سوا اپنے جوگیوں پیروں کو خدا بنا لیا کہ وہ حکم میرا چھوڑ کر ان کے حکم کے پابند بنتے ہیں یہ وہ طبق ہم امیون کتاب اللہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان میں کچھ ان پڑھ بھی ہیں جو کتاب کو نہیں پڑھتے مگر لینا مگر زبانی رٹ لینا یا سنون اور یا کچھ اپنی من گھڑت اور وہ میرے گمان میں ہے اور وہ میرے گمان میں ہے اب ہوتا ایسی ہے ہوتا ایسی ہے کہ جو بغیر تحقیق کے شرحی کے کسی کا موتقد بنے وہ باقی گمان بھی رہتا ہے وہ صبح اور سوچ اور شام کو اور کہتا ہے یار ڈامو ڈول رہتا ہے وہ بے شک میں وہ اس کا پجاری رہتا ہے لیکن تعالیٰ اللہ اکبر اور وہ نرے گمان میں ہیں فَوَيْلُ لِلَّذِينَ تو خرابی ہے ان کے لیے جو کتاب اپنے ہاتھ سے لکھے پھر کہہ دیں، من عند اللہ، پھر کہہ دیں، یہ خدا کے پاس سے خرابی ہے ان کے لیے ان کے ہاتھوں کے لکھے سے فویل اللہ مما یکشب اور خرابی ان کے لیے اس کمائی سے یہ اس آیت سے انشاء اللہ تعالی پھر میں اگلے درس قرآن میں زندگی رہی تو اس کی وضاحت کریں گے آج یہ ہمارا جو آیت نمبر ہے ستہتر تک تفصیل ہوا ہے آیت نمبر اٹھتر جو ہے سورہ باقرہ شریف کی یہاں پر نصف بھی ہو رہا ہے آدھا سپارہ مکمل ہو رہا ہے پہلا سپارہ جو ہے تو یہاں کا یہ ہمارا درس وران مکمل ہو گیا ہے اور اٹھہتر نمبر آیت سے انشاء جو ہے اگلے درس قرآن میں بیان کریں گے تو دوستان گرامی یہ اللہ تبارک پچھلوں کی سنائی ہمیں ہے اس لیے یہ سنائی ہے کہ کہیں یہ نصیحت پکڑے یہ نصیحت حاصل کریں اور جیسے انہوں نے نبیوں کو کانڈ کی نبیوں کو پشت کی اور وہ توڑ زبور ان جھیل کے احکام کو پس پشت ڈال کر اپنی کچھ خواہشات کے پیچھے چل پڑے کچھ اپنے جوگیوں اور ان پادریوں کے پیچھے جو توڑ انجیل کے احکام سے ہٹے ہوئے تھے خواہشات کے جال میں ہوئے تھے جی کچھ ان کے پیچھے چل پڑے تو اللہ تبارک کر نہ کرنا تمہیں یہ رسی دی ہے اور نے بھی یہ فرمایا ہے کہ میرے اہل بیت کی محبت اور قرآن کی محبت کو لازم پکڑو اللہ اکبر جب تک یہ دو چیزیں میں چھوڑ کے جا رہا ہوں جب تک تم میرے اہل بیت اور قرآن کے ساتھ لگے رہو گے تم کبھی گمراہ نہیں ہوگا کبھی گمراہ نہیں ہوگے تو آج یہی نقصان ہے ان کا بھی نقصان بننے کے اسی نکتے پہ ہوا تھا کہ انہوں نے اپنے پادریوں اور جوگیوں کو تورات انجیل زبور کے احکام پر نہیں تولا تو زبور انجیل کو ان پر تولنا شروع کر دیا تو گمراہ ہو گئے اور آج ہماری گمراہی کا سبب بھی یہی ہے کہ ہم بندے کو پہلے دیکھتے ہیں شریعت کو بعد میں دیکھتے ہیں حالانکہ مومن وہ ہوتا ہے جو شریعت مطالعہ کو پہلے دیکھے پھر بندے کو دیکھے پھر وہ کبھی گمراہ وہ کسی کے شکنجے میں نہیں آ سکتا اللہ تبارک ہمیں ہدایت نصیب فرمائے اور اسلام بزندہ زندہ رکھے ایمان والی محت فرمائے کامدال رب العالمين تمام حضرات ایک مرتبہ شریف تین دفعہ شریف